الله سبحان الله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد الرسول سبحان الله على سيد الرسول وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرزيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَالُوا مَنْ سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا بِفَضْلِ اللَّهِ ۖ وَإِنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى جروا العذاب الأليم آمنت بالله صدق الله مولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته هو منوسو والسلام تو سلام والا سی رسول اللہ والا سہابیا سبی آبی ملا ملکیا سی خلبی ولال و صبکیا مکین کلو گری نیلی دوست السلام علیکم اج کا دینی روحانی اجتماع برادر غلام علی صاحب محمد شہزاد صاحب محمد جمیل صاحب محمد اسلم صاحب انا دوست احباب کا محنت کا نتیجہ ہے اللہ رب اللہ دوستوں کی اس خدمت نرف قبول بخشے ناچیر رب العالمین اپنے مخلصین عباد کا صدقہ اخلاص دی دولت بخشے اور ہر شرط تو اپنی رحمت دی پناہ تافا موے اس وقت اختصار دے دناب کے سامنے ناچی بیان کرے گا کہ سائنسی جڑیاں ہیں سنسی مشین مشینری یہ اللہ تعالی دے عذاب کا سمان ہے اس مسئلے پرانے پاک نال احادیث مبارک نال جناب کے سامنے واضح کرنا ہے راتی میں اس مسئلہ دی وضاحت ظلہ شیخ و پرہ خان کا ڈوگران علاقے کی تیسی اور اس وقت جناب دے سامنے اللہ تعالیٰ دے جتی توفیق نال بیان کرنا دوستو ایک کہین انگریز یہود نسارا انگریز ایک ہے مصنوعات بنائی چیزاں اگریز کی جنگ پوجا پاٹ ہو رہی ہے غسا کسباں اولاداں اپنے آپ کو لوگ اپن اولادوں انگریز دا جو تابے دار بناندے پین اس دی پوجا پاٹ کرتے پی مصنوعات کی وجہ سے پکڑتے اس, دی دی اس بنائی چیزوں کی وجہ اصل بت اے ہے اصل بت ہر کسی دے دل دے اندر دے جس سائنس دی ہر بندہ پوجا پاٹ پہ کرتا ہے لیکن اس بت دے وسیلے نال انگریز دی پوجا پی ہوں یعنی اگریز کی تابےداری جو کر کرتے پی وہ سائنس دی وجہ نال کر رہے ہیں اگر سائنس نہ ہوندی نا تو اگریز کی تابے داری کسی مشرق دے چوڑے بھی نہیں فکر نہیں سید رہے سیت جیتے رہساں کتباں اولادوں دے جیتے رہی کہ جا ہر ایک بندہ, بندہ جاندہ ہے نا تو پھر بنتا جانا جناب ویکھو جی اب نیا دور ہے نئی بات ہے فلانا ہے یہ سب جنی پکر سینس دیو جنال پکر وہ سب جہاں گلان پکڑتے سائنس کی وجہ سے پکڑتے ہیں ورنہ اگریز تو وہی اوے گورا باندر کنو پوجنا سی جو پرانے زمانے برے بندے کی دی مثال دیں سن فلانا فرنگی پیڑے بندے کی دی مثال دیں سن فلانا فرنگی اب نبیا تو جو چنا پیا کھینڈا ہے نبی رسولوں تو تو پر زمانے دے ہر بندے کہ اصل اندر لانت بائنس دی جا بندہ نفس کاشی کا اس دی وجہ ہوں پوجتے پہن اگریز نا تھانوں اے مسئلہ سمجھانا انج کہ ایک ہوں سان بناو ایک ہوں مصنوعات بنی چیز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 تعیم رب تالا دی آن پھر دل دے اندر جذبہ اٹھے گا فرما برداری کریے پھر انہاں دے رسول نبی پیغمبر دے نیڑے ہوو گے ہاں جی انہاں جو حکام دیتے ہیں وہاں حقام عمل کرو گے اللہ تعالیٰ تھا تھانے پرانے پاک دے اندر آسمان دی گل ہے زمین دی گل ہے سمندروں دی گل ہے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 فلا جنورا کہ اونٹ نیکو کس کی رات نے پیدا کی تو اس کا کی مطلب ہے کہ اونٹ دی اونٹ نیکو گے مخلوق جو ایڈی عجیب غریب ویکو گے تو لازمن بات ہے تھوانو اللہ تعالیٰ اس نے پیدا کرنے والے دی مارفت تعظیم اور محبت آئے گی توجہ ہے نا کہ سلا ہاں جی زور نال ذرا سبحان اللہ تو صحیح یہ قانون کہ مصنوعات دے ذریعے سانے کی مارفت آنے دی محبت آتی ہے سانے دی تازیم آتی ہے جو اگریزا بنایا اگر چ حقیقت وہ اللہ تعالی دا بنایا دا نہیں بنایا کیونکہ انگریز نے بھی خود رب بنایا لیکن کیونکہ وہ ہیں کافر وہ ہیں کافر سائنسدان جنے ہیں سارے کافر وہ ہیں کافر کافر جیڑا کام کرے نا وہ نگاہ رب تو ہوتا نہیں وہ اللہ تعالی دا نبی اللہ تعالی دا ولی کوئی کام کرے تو ہے اللہ کی کیوں کہ ولی فنا ہوتا ہے ولی دی نگاہ چا. رب تو سوا کچھ نہیں اور دان دی نگاہ اپنے آپ دے سوا کچھ نہیں ہوتا وہ آئی اس واسطے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام مردے زندہ کر فرماندن دا بے اللہ. اللہ دا اللہ. دن, دن, فرمان دن بے اللہ رب دن میں کر رہا ماں برسات دے دین تو فرماندن بے اللہ فل بہری والے اگر شفایاب کر د تو فرما دے, دے دن جی گل کر امر یہ آخ گے میں خالی نہیں اللہ کا نام نہ رب کا نبی رب کا کوئی ولی جدو بھی کوئی کارما کمال وکھاوے گا وہ حقیقت نشانے گا میں کچھ نہیں اللہ ہی لیکن لے لے سینس دان جڑے ہیں یہ جدوں بھی کوئی یہ باہے سائکل دا پہا جو بنا بیٹھن گے تو یہ آخ گے ساڈا کمال یہ کدی نہیں آکھنا رب سونے دا کمال انہیں سانو بنایا اے. اس ساڈے طاقت رکھیے انہیں لوہا پلاسٹک کے سارا چیزاں بنائی انہیں سڈے ہاں جی یہ گل پائیے بنا لیکن انہیں رب والے پاس جانے ہی نہیں ہوں جدوں وہ جاندے نہیں تے جے ہوتے نے نا کامل مومن تے بھائی جیڑا مرضی بندہ کوئی کام کرے نا اس بندے نہیں سمجھتے وہ آدھے سب کچھ اللہ دائی اے تو بھائی کامل ولی کامل مومن لوگ ہو گئے جناگ نگاہی رب سے راجی دوسرے ہو گئے کمزور ایمان والے سے منافق لوگ او پھر جب ویخ کافر ہوں کوئی کام ہو او پھر کافر تک جاندے رب تک نہیں جاندے جفر یہ سارا کچھ جی وہ بندے تک ہی جاندے رب تک نہیں جڑے جی جی کامل مومن ہوں وہ کوئی کم کسی دیکھ تو آتے نے می بندہ کی رب بھی ہی یہ سارا کام کرنا کیونکہ دی اپنی نگاہ رج آ رہی کہ نہیں ہوں دوستو ادھر سائنسدان آتے ہیں کہ اسا آپ کی جہے کمزور ایمان والے تو منافق لوگ ہیں او پھر انہاں تک رہ گئے آندے نے بس یہ نہیں کیتا رب تک تا کر کے جدو سائنس والی چیزاں آج استعمال کرنے آ، تے و کافران کے خلاف بولنے ہاں دعوت تو آورن بندے پتا کیا دیں. تو پھر جی جی اگریز کے خلاف بول ہو پھر ان چیز کیوں استعمال کرتے ہو یہ ہر ایک خبیص بندے دی منہ دے گل ہے آدھے گڈیاں کیوں بنتے جے پھر چشتی فون کیوں استعمال کرتا پھر گڈی کیوں استعمال ہے پھر پکے کیوں استعمال کرتا ہے بندے کیوں بتی کیوں استعمال کرد یہ سوال دا کے سوال ہی پہ دستا کہ لوگ سوال کرنے والے منافق نے مومن نہیں کہ انگاہ رب ہے بئیمانہ تو پوچھو کہ بئیمانو وہ ترساں جو دے جے کہ کیوں استعمال کر دے اس نے خلاب بول کے اور توجہ میں تھے گل کرنا راتی بھی اور تو آڈے آستے ایک نمی گل لے حضرت سیدہ تو ان مسنوات ترسانے تی چیزان تی مال اسباب انہ دا تعلق سمجھانا پہاں تی پھر اے وی جواب آ جائے گا جڑان دینے پھر چیزان کیوں استعمال کر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سورت یونس دے اندر کیورت سورت یونس در ایک تاریخ بیان کتی بالکل جی ہوں ساڈی ہی نا تاریخ بنی کھڑی اویں دی ایک تاریخ اللہ تعالیٰ سورت یونس دے بیان کی کیا مطلب جی اے سائنس والی سائنسدانوں دیزا دی وجہ دا. کمزور ایمان آئے بیوان انگریز دے پجاری بڑے کھلنا اسی طرح مال سمان دی وجہ تاریخ پیچھے گزریے کہ لوگ اسے فرعون دی کی پوجا پاٹ کرتے سن اس خدا سمجھتے سن اس مال دی وجہ سامان دی وجہ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 یہ سونے کا السلام فرماتے ہیں ربنا تفرعون في الحياة تول التائل تول التائل اور اپنے ایسا بے شک تو اور اس اور بہت سے مال لے ملو کا انشدی لڑکا نیا لے ملو ان شدی لسا جو فراؤ اور اس دی مال کی قومال مالی ہٹا مال دی وجہ جینت دی وجہ حضرت پالن والے آئے، پالن والا اللہ نر تحقیق حضرت علا مہمان پڑنا مچیشتی صاحب دوسرا یہ نہ سمجھو میں پالنا حضرت موسا کلیم ہے اللہ ساڈا تور حضرت موسا کلی مانگ آخانے سا اللہ سان پالنا دوسری گل فیراؤن تو فیراؤن دی قوم نو زینت تے مختلف امتحان بھی مومنٹ ہوگا وہ حضرت کلیم واگ لفظ دہرائے گا آگے گا اور جو اگریز کے کول رب کا دتا ہے وہ کہو ہے اس راجے کو گیا سارا رب کا دتا ہے رب ادما چاہتا ہے اپنی مخلوق ہوں سمجھو اگے سنو اس مال فراؤن مال, مال زینت وہ کچھ مال زینت آج, آج کل خیال چ نہیں آ سکتا جو فراؤن کا زینت ماں جنوب اللہ تعالی فرماے زینت اموال آ زینت مال دن مال سے زینت ہونا پیم شاید تھوڑی ہونی ایڈیا ہینت نال جس کا بیان ہوا کھڑا ہے حضرت موسا کلیم کہ جو لوگ خدا منی من کھڑے نا اس دماغ کی دی وجہ اگر فرو کگلا ہوتا نا کنگلا ہوں تو کنگلا نہ کدی خود خدا بنتا نہ کئی ان خدا بنتا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 منیا سی ربا نا مولا جیڑا گمراہ کی فراؤن کی قوم تے لوگ مخلوق ترین خدا منی کھلی یہ اس مال دی وجہ اسے اچھا ہوں دیکھو سجڑو آپ فراؤن کے خلاف بھی تو بول د فراؤن دی قوم دے بھی قوم کے خلاف بھی تو بول د فراؤن دے مال کے خلاف بھی تو بولے بول بول لیکن میں پوچھنا حضرت مرسا پلے کتنے جاؤ جڑے کنجر سوال کر دینا انہوں نے صرف انہیں پوچھو کہ حضرت موسال اسلام کھندے گھر چ پلے کیوں بھی کھندے گارے پلے دے طور پلے فرن دے خلاف بھی بولتے ہیں دے مال دے خلاف پلے جو پلے تو کیا فراؤن دیا چیزیں نہیں سر استعمال کرتے اصل سے اگریز دیا چیزاں خریدو فروخت کر خرید کر کے استعمال پر پکڑیا اس بنایا نہ خرید والے کا احسان ہوتا ہے نہ ویچن والے کا احسان ہوتا ہے دکان کے اوپر جو مرچ لے ہو تو دکاندار شامی آن کے محنت کہ دے میرے کو لے آدی کیوں نہیں دوں اگلے جیڑنا دے گا تے اگلے بوٹے تے مارن گے ساری دہائی مکھیاں مارتا رہتا ابھی آن کے خریدا تن کے شامی دار دسو جا دار ساری دہڑی سودا ویچن واسطے رکھی بیٹا گاہک نہیں آتا اگلے کی آ میرے بخیا مار دا ہال سے بوکے دہڑے ہو منت سکھدا رہا یاد لا کوئی تو گا نہیں تو چن بعد دکان بند ہو مطلب نہ خرید والے دا احسان ہوتا ہے نہ ویچن والے دا احسان ہوتا ہے خریدنا اپنی ضرورت ضرورت وہ ایسا تے خریدنے پایا حضرت موسا نہیں وہ رہ کے دارے چراؤن دیا, دیا چیزاں استعمال کر کے میں لوکوں دی زبان دے مطابق گل کا کرنا میرے کول پوچھو تو دے پیو دا مال سی سدکئی کائنات جو اللہ تعالیٰ بڑا نا مومنا بڑا کافر نہیں بڑھا اگر کافر نا تو اس لے ویک لیا جی جس دھرتی کوئی مومن نہیں رہنا پھر ویخیا جی رب کن چیز رہنا قیامت برپا ہونی اسلے جسے سارے کافر ہو جانے مومن ہونا کوئی اللہ تعالیٰ ہے دشمن کدے واسطے رکھا یہ دشمن جہے کانے نے سجنا دی وجہ سے کھانے جو کچھ وہ ٹھنڈیا گڈیا یہ وہ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ ویچتا سر کہ مومن بھی تو وجہ موہم اپنی ضرورت پوری کر لینا اسی وجہ تعالیٰ رکھا ہوا ہے احسان نہیں فراؤن موسا کلیم کا احسان سوسا کلیم پالن کی وجہ چار دن مہلت لگ گئی کھا پی رہا جی سڑا کلیم کا دشمن بنے رب تالا کی گیرت गवार नहीं किया खाना पियाने मारन की चल करो डोबिया कौम छ खाना प्यारी शाहीन की वजह तू मगर पैन लग पेनू हजार नहीं आती चल गीटा खड़का लाऊ गिटा खड़का पानियों ہو گیا کہ نہ ہویا ہوں کوئی لانتی بندہ ہو سکی جہا آخ فراؤن کا احسان مومن آخے گا حضرت موسا دا احسان ہے فراؤنج نہیں فرمائی نے سجنا تھا کر کے سارا کلنڈر اقبال فرما حضرت علامہ مار رہا پہلا نشستی سال اقبال فرماندنے ہوئے جتنا جہان ہے یہ سب مومن جاں باز یہ موم نے جاں کیوں کہ اللہ تعالیٰ جگ نو جو بڑھائے اپنے حبیب سے بڑھایا ہے کن اس طرف بڑھایا جگ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا لولا کا لما اگر آپ نہ ہوتے آسمان کو نہ پیدا کرتا لو کا لوا تو اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا لو لاکھ کا اگر آپ نہ ہوتے تو میں رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا یہ مطلب کہ صاف ہے نکلے کی واسطے بنی تو میں پوچھنا سید لمبیاد وارث انگریز نے یا مومن نے جی مومن نے تو پھر خدائی مومن دی بھی ہوئی کہ دیکھ کنجر نے ادھر نے سارا جگ ہزور بنے ادھر آتے نے چیز انگریز دیا منافق بندہ کدی ایک بولی نہیں بول سکتا کبھی ایسی گل نہیں کر سکتا ساری کائنات حضور دے بنو انگریز نہیں فرمائی نے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ اچھا ہر حضرت یہ گلت سمجھ آ گئی ہر جواب دے لیں سو کہ نہ بن کے جواب دوں گے انشاءاللہ اللہ بڑا بڑا جڑا زمانے کا پروفیسر جی اس گل کا جب دے چیز فٹ پوچھو ایک مہینہ پل پلے نے خلاف بولن دا حق رکھنے اترید کرنے تے پیسہ نہیں پھر ساڈا حق بنتا پیسہ اپنے رب رسول کے پچھے لگ گئے دے, دے خلاف بولیے موسیٰ سد اللہ علیہ سلام پچھان گئے کہ جا بنی فرائی لارے عبادت پہ کرتے خدا او دے مال دی وجہ سینر دی وجہ دی وجہ نہیں اگر کنگلا ہوں کسی خدا نہیں موسیٰ سدر اللہ علیہ سلام مولا بارگاہ دے اندر آکی کی تھی دے الفاظ کی دی دی فیرون تے فیرون قوم دے مال غرق کر دے کیوں جانتے کنگلا جی اج خنکھی اسے مال دی وجہ جدو مال غرق ہو گئے اس کنگلے کسی خدا مننا بلکہ نے آپ کرنا جن سویر ٹکر انہیں رونا ہے انہیں کل آخر میں رب کسے کسی آخنے رب وہ نے جا چکا مرن بکھا دیا تب بڑھائی اویم نہیں ہوں حضرت موسر فرماند ربا یونس مسلم الفاظ ربا نت والہم اے اللہ دے مال بگاڑ دے برباد کر دے تباہ کر دے وش بدھ آلہ اور انہوں دے دل بندے دے فلا یؤمنو ہتا یارا العذاب العلیم یہ ہوں جی تینوں من مردیں تیر آداب پس کے من اس کو پہلے نہ منسا سلیم یہ بات آ کے دل بند کے مولا اے اے کیوں سی کی تھی؟ اس واسطے کی حضرت کلیم اپنے علم نبوت ویخ رہے سن کہ ہوں ایک کافری ہون تو یہ نسل بھی کافری ہوگی یہ مومن نہیں بننے لگے نہ مومن بننے لگی فرمایا کہ یعنی کیا مطلب ادھر تقدیر میں سی ادھر حضرت کلیم دی دعا ایویں نبی آفاس نے اج پی وہ मुलादार ने सारे जबान से अंग्रेज अंग्रेज आए आख लाए के माल वो सेंस से माल की वजह ना इस वास्ते हूं अस भी उखने माओला बार गाद अंदर तू दिता अंग्रेजी कौन مال اباب اے اے پہ چڑھتے دین دین ہٹا دے جنا پیسہ پلا سوانے تا پہ دیں ہوں ابھی آخر موسا سلیمار مال برباد ہو گیا داری نہیں کرنی مسلمان پھر کچھ کرنی ہے ہر دی دی دی. صاحب گاڈل زمانہ نوا ہو گیا سی مار سی مار کے میں فینس پہ سوانے آشکا اس چی بئی دے, سمان دے. بےمان ہوگیا سی گل کر ہون ہوگیا ماحول جی ساڈے کو کھلویا جاتا ایک ہی بل ایک ہی بڑا مارنے سے جی نوا دور ہے نوا زمانہ ہے اب جدید ہے سیدا مار کے کافر ہو رہا ہے جی ہومانہ اج قرآن کا آشک ہوں گا کہ انگریز کا آشر کیوں کی گل دنیا آشکران کی کہ انگریز آشک ہوں ای آخر چران چ یارو बंद, बंदा जो गंद खावे तो गंद नंद समझ के खा जा आखे कि जनाब गंद जड़ा है ना यह बहुत अच्छी चीज है देखो यह कहां से निकला है निकला देखो कहां से बंद से निकला है कोई बंद तो निकलिया है तो गंद समझ नहीं जो लगी उदा दा दा बंदा کے شر شیر ربانی سی اللہ سن پتا مچھلی جب ہے نا داک شکاری داک پونگا لانا اس پونگا یا گنڈویا سر سٹتا ہے وہ جدو مچھی نگل لینی ہے نا होर ढि करी कर, कर ओ, पेट तक पहुंची फिर खिंच मच्छी हां ढिली करता चलो सवार के खा ले आता पूरी फसे के फिर चा जे मूंह हो मारी तो मूंह चो सदा निकला वे कुंडी ते फ ना یہ جڑا انگریز کلا انگریز جہیا چیزاں نا آڈے اگے وہ اس واسطے نہیں کر سکتا کہ واہ سوکھے رہو ہے کہ کپڑے کی مڑ کھچا گا یہ جیون جو پچھا جان جو گران گرد سید اکبر حسین الہبادی فرماند ہے مچھلی نے جھیل پائی لقمے پہ شاد ہے اگر مچھلی ٹیل پائی ہے نا رسی ڈھیلی دیکھ کے تو لقمے خوش ہوئی کھڑی سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی شکاری مطمئن ہویا کھڑا ہے کانٹا نکل گئی او پورا تہ تک پڑ گیا تھا کہ ہن نہیں کسی پاتے جان لگی او لانٹی کیوں تو سائنس اور ٹیکنالوجی دی کیوں کرتا ہے ملوڈیا جی, جی؟, جی؟, جی؟ کمپیوٹر کیوں؟, کیوں؟, کیوں چلو باقی آنا مولویاں دے بارے, بارے تو سمجھ آ ہی جانا ہے کہ انگریز مولویاں کا تو پکا دشمن اتنے پٹ منو گے مسلمانوں دے دشمن آخا تو ہو سکتا لیکن دے دشمن یہ تو فورن آکو کے باقی ٹھیک ہے جی باقی دشمنے لیکن کیوں سائنس مدرسے دی وجہ خدا منیا ایسے سائنس دی وجہ بھائی خدا من میرا تابے دار بننا سارا دی وجہ سجنا کے سا کلن اقبال فرماؤں فرمانے مجھ کو ڈر ہے کہ ہے فلان طبیعت تیری مجھ کو ڈر ہے کہ ہے فلان طبیعت تیری اور ایار ہے یورپ کے شکر پارا فرم نر تکبیر نرے مثال نرے تحقیق حضرت علامہ مولانا پہلا پا مکار نے تو تال ہے تیرا مزاج بال ہے وہ ادھر مکار نے وہ شکر پارے وکھا کے تین لیں اترا خوش ہو جی سرکار آدھا نا بال سکھن والے وہ شکر پارے وکھا بکھا بال اگا ہے جہی شکر پارے وہ اگا کر دھو رومال بھی نہ رکھے ہو را دی تہذیب طریقے او نا دی تعلیم لا دی بڑا دینا بےدین بڑا دینا بئیمان بڑا دینا اپنے دین اپنے دشمن بڑا دینا ادھر لاؤ او لا چک لا بھی پیسے لیکن رومال کے نا لگتا ہے ہوش ٹھکانے ری نہیں ہے جی یہ جی وہی شکر پارے پساؤ کا جی شاید کھانا پیوی شاید جچ نہیں بنا ساریا بنا کنک یہ بنا خربوزے بنا ہندونے بنا منجی یہ بنا سبزیاں یہ بنا دسی مکھن دیکن یہ جتنا یہ اگریز آہ سکتا ہے کہ بھائی پہلو میں تھانوں تیچا گا پہلو تسان ساڈے نبی کے طریقے آؤ کرائی ہاں ان چیزاں نہیں اندر کول تو کھانے گینوں کو بغیر گزارا سارے کا ہو سکتا ہے پر کھان پی بغیر کسی کا نہیں ہو سکتا लेकिन यह अजीब सात मुसलमान ना अजीब किसान भी है, अपना पासा ही कोई आठा हो कोई साडे रब का भी कुछ भी है कोई सा है नहीं आदि اچھا یہ تو آن کھاد سپرے بکواس اور برباد ہوپال پور آئے کنک دینی ہے بغیر بغیر سپرے دے سکتے ہونا آخیا جی مکرو شریف پڑھو بسملہ پڑو کوئی شا نک قدم خدا کی کر کے انہیں نرا پانی لایا کنک سڈے کول آئی پی کھد سپرے والے رہ گئی ہیں اور دروڈ شریف بسملہ والے دیکھنا چاہیے تالے دو سین دوست ساڈا کرمپور ضلع بہاری میں اس میں آ کے یار کنک چاہیے سانو جی جن کنک لیا نا جاؤ تو بڑی برکت والی شاید سی وہ بھی گئی قوم لوگوں دل, دل دا, دا مریض نہیں ہوتا بندہ جوکہ دی جی پوڑی یورپ ایڈی سیر سے پا دی او کئی سو کی وکری پڑی اور دل کے مریض نو کونے جی ہاں جی تک کھڑی تنک دانا دانہ لان تاکہ مرنے دل دے مریض مر क्यों जिना जिना मैदा खाओगे बंदिश दे हो गैस दिल दिल और जिना छान मोड़ा बेचो और जौ मोटा आटा खाओगे उस कब्ज नहीं होगी कब्ज ना हो खलासी हवा उठाने थले नी دل درید نہیں دے اے حکمت رات جوٹی دکھا میں کنک بغیر تین من صرف فرق پیا تین من اس دی فصل گھٹ نکلی دی تین من بدھ نکلی تے خرچہ جد گی سو خرچہ سی ان کا خرچہ ہی چل हूं तीन माल कण चार सौ पांच सौ पांच सौ पंद्रह तीन मन पंद्रह जी बन गई है पांच सौ के हिसाब से पंद्रह सौ रुपया पंद्रह सौ रुपया पंद्रह सौ रुपया उस जरा खर्चा उसती सौ जो हो यानी हर पास मुनाफे झलला बल्हा खड़ी ہر کام کرنے والا ربن کا یقین ہوگی نا خاد خاد دا دلست دلست تو خاجا سپرما کی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی خیر میںل می نا کربان حضرت موسا کریم نے بدو کیبا نت مسالا اس بدوا د اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر حضرت موسا کلیم نے دسیا لوگوں دسیا رب ربو ہدو شریک سونے دی بارگاہ دے اندر حضرت موسا کلیم نے دسیا یا مولا ساڈے دل, دل دے اندر دے مال دی قدر نہیں دے مال دے طلبگار نہیں ہے اسان دشمن ہے کل سے جانے اج جان مولا اللہ تعالیٰ جب گرف کیت سجڑا فر بھی گیا دا مال بھی گیا نت بھی گئی جہے پری سرائی خدا من والے سن سمجھ گئے خدا ہے نہیں جیڑا آپ بھی گرف ہوئے نال اپنا مال بھی گرف کرایا ربر آخر مولا کری مخلوق بئیمان پہ ہوں مہان اگریز کا سمان ویپ کے مال ویپ کے ایاشیا ویپ کے سجنا اللہ کی بار گاہ دعا کر دیا ربا نتارا سارے تاکہ مخلوقہ ایک چال جائے گا تھکال کان کیوں من ریب جل مال نہیں اس دونیں اکھان والے خدا نہیں کیوں بولو وہ چمکا وے گا بڑیاں بڑیاں چمکا دمکا وے گا جیڑا سکولی ٹولا ہونا ہے نا سکولی جہے اج انگریز آخ دن ترقی آفتا انہیں ویخنا دجال انہ بالکل خدا تے بھلے رہے آ مولویا کا مٹا بولو تو سانو خدا کی گل کی جن تیکری اک سلکڑی آخان گے تیری ایک سانو سلکڑی سان تو رب مومن بننا رہنا چاہنا نا ہوں انگریز بھی غرق ہوا مال بھی غرق ہوا ہے کیونکہ ہے اداب کا سمان جیسے دنیا بیچنا چاہنا حدرت کلی مانگو رب مسالا اللہ گرک کرے یہاں مال گرک کرالب نہیں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 جس بندے ویخو اللہ فرمان اللہ تالاؤں محنت چوکیاں تکرتے ہولی لپنا چاہتا ہے حضور نے فرمایا جس بندے ویخو وہ بندہ اللہ دے نرمان اور اللہ نے مال لے اللہ کرب اس چاہلی ہولی اداب لا چاہ کیونکہ اللہ تعالیٰ دا دستور پتہ کی ہے تو میں دشمن غصہ نکل جاوے دوسرا یہ تگڑا نہ کدرے مائے مار بکھا آپ ماڑا بن سی میں بھائ مارا اگے نہ دیا یہ اپنا حصہ اتنے پورا کر لے دوسرا اس واسطے عام کردے ہیں نیمت اللہ تعالی آم کر دن دشمن دے اللہ تبارک باد خطرہ ہے ہی نہیں کہا بن جائے تو تین مینو ڈریک تگڑا بن جائے گا تو پھر ماراں گا گھر رب سونے میں خطرہ ہے نہیں وہ جنہ مرضی تگڑا بنے میرے تو تگڑا کھانے ہونا سمجھ آئی کہ نہیں آئی جنا مرے گا تین پڑا گاڑی تاکہ ہمیشہ آپ ایمان دسیا جی اصل دنیا اللہ تعالیٰ نا فرمان کے دشمان اخیر دی بڑی نمتا چوکھ پیو ددا ویكھیے پیو ددیا ٹھاپیاں تھپتے سن لکھن پر روٹی كھانے سن اللہ شکر گزار نہیں پیدل چلتے سن جد سادی سواریاں سفر ہوتے سن اولادہ ہوں جیسے وہ بیٹھے جناب پجارو سے ٹھنڈیا گی دیا نے جناب ہاں جی اگوں ٹی وی لگا ادھر جناب جی مطلب لکھ نا لک اس لک دے واسطے انہیں سیدھے کرنے وال چلایا بس اے ایارا جا کھچو گے تو سیٹ سیدھی ہو جانی تھی لمے پا جاؤ کیوں کیا اللہ تعالیٰ مہربان ہوا کھڑا صحابہ کرام جڑے نبی پاک سرکار دے کامل رب دے دار بندے انہاں واسطے سنستے ہوے انہاں واسطے واستے ہوے دکھ تیرے سارے واسطے اتنا سکھ کیوں آیا کھڑا ہے اصل قانون اس خدا ہے جنہیں حدیث رسول اور اللہ تعالیٰ قرآن چی فرما ہے فلما نسوا کروی فتح بلش ہے جب تین سڈے میں بھول گئے ہر نے ہر شیام کر دی جب جب آم ہوگ ہر شام ہوگ پہ اسلے سمجھا جی آزاد آیا رب نپن لگا ہے نپڑ لگا کے ہر شاپ پہ ہے یہ اللہ کا دستور ہے قرآن چ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا یہ مطلب یہ نکلا کہ صاف یہ جو کچھ وچ دنیا چردی جاتی ہے اور چارے پاس گھیرا سکتی آداب کا سامان ہے گھیرا آداب کا پتا پہنتا یار وہ کر کے میرے حضرت صاحب نے گل کی تو میری این دل لگی ہے نا ایڈے دل لگی ہے آ فرمایا ہے حضرت صاحب چگڑا فرمایا ہے کہ یار نجومی خبر دے نا نجومی یا ٹی وی در مہاتما موسمی کل گل گلا ہے محلے والے محلے سے باہر نکل کے سڑکوں لگے پھر کئی بار محلہ پنڈ علاقہ ڈاکو چوراں اس افواہ آ جانا بجے سڈے اپنے مطلب <متصلا> <بے متصلا> اگلے دن چاند دن پہلوں کی گل ہے یہ سندر اڈے دے افواہ آ گئی کسی کا فون آیا انہیں بے آخیا بسلا ایجے آگے باس جنا محلہ سڑکوں سے لگا کرتا بال بھی سڑکوں سے آپ کی سڑکوں سے ماہ خون کی وجہ کوئی ان رب دی وی تھوڑی آئی حضرت صاحب وڈے فرمان لگے کہ یار ایڈی منافق قوم ہے ایک اگر نجومی خبر دے کہ چلنا سڑک گل کلیاں اعتماد نے فرمایا آداب آئے پھر بھی نجومی دی گل مننی کھڑے نے رسول دی گل نہ نے رتو خدل فیو دیوالا جب مال گنیمت کو اپنا ملکیت سمجھا جائے گا مال گنیمت نو اپنا ملکیت سمجھا جائے گا امانت نو مال گنیمت سمجھا جائے گا زکات نو چی اور بوجھ سمجھا جائے گا اور علم دین آجتے نہیں حاصل کیتا جائے گا یا تے علم دین دا نہیں حاصل کر دی حاصل نوکری دی خاطر ملازمت دی خاطر حکومت دی, دی خاطر یعنی خدا دی خاطر نہیں اور بندہ اپنی ران دی منے گا تے ماں جنا فرمانی کرے گا یار نیڑے کرے گا پیو نپا کرے گا سرکار نے فرمایا مسجد اندر. در در در در در در دنیا دیا گلوں کے شور ہوبیلے کا سردار حاصل ہوا جہد جی کو لوگ کم کرا گمینا لچا ہوگا کیونکہ اگے لچے بیٹھے ہو گے لچیا لچیا سننی شریفا کی سننی اور فرمایا گانے گا گان بڑیا سر آم گانے گا ول مہا دف بازے آم ہونگے <ambiente> وَلان آخر امت آن والے لوگ پہلے لوگ کرنگے برا صحابہ ہے تبرے کر دے سکول والے بزرگوں نے دین اور سڈے پچھلے لاکھ آدھے جانور تھے حضور سرکار نے چیزاں گن کے فرمایا اس لیے انتظار کرا جی ریحن سر خان۔ دی عذاب قذفن مسخن شکل قذفن پتھر عذاب اور ہو میرے دن میرے دوستو، اے اے اسباب جو پورے ہو گئے تو عذاب میرے کو شگرد میرا بڑا پرانا وہ میرے ہے کشمیر سری نگر دہن سری نگر کشمی اس میں دس استاد جی کشمیر دے اندر انوان سے حالے تک زلزلے آ رہے ہیں رحم شری نگر کشمیر دے دہن اس میں ہے استاد جی کشمیر دے اندر درد ان حالے تک زلزلے آ رہے ہیں ہال پونے دو سال ہو پچھلے تو پچھلے ایس رمضان تو پچھلے رمضان آیا سی ہوگلا مسلسل جاری جٹ کے جاری دو ہفتے جب اس میں بیان کیا اسے دو ہو گئے تین ہفتے ہو گئے پہاڑ گلدلہ جو آیا پہاڑ چک کے آبادی کے اتنے جاری پہاڑ اڈ کے آبادی سے ڈگ دو سو بنگال لاشاں حالے تک پہ حالے تک سکیاں لاشاں بدبو دار پہ بڑی سائنس کدھر گئے کدھر گئی کدر کدھر گئے وہ بنے وہ آتا استاد جی سا گھر کھے بچا کہ سڈا پیو ساڈا پیو بالوں بالا تک آخر سواؤ پخروٹ چن جائیے اخروٹ چن بوٹے کے تھلے گیا پیچھوں زلزلہ آیا مجھے بچے بیان کیا پروفیسر جس میں بیان کیا میں انہوں بڑا روک دسا میرے کو چار سبق پڑھتا رہا لیکن اس میری منی نہ وہ پروفیسر ہوں کنا نو آ کر اگلے دن تریخ لین آیا میرے کو کنوں ہاتھ لاگا استاد جی میں کراچی تک پھر پروفیسر بڑا انگلش انجن بول رہا جناب ہاں جی ٹی ایچ ڈی اس کی میں کراچی تک پھر کسی پیر نپا کول جانا وہ میرے بڑا کو وا بان لگتا لفظ سن کے میں جس کو جانا نہ سننا بھی بڑا پیرے جب بیٹھنا میرے بڑا وا بان نکل ہے میں آ کہ انہوں کہ میں سوچا کہ میں استاد کا مریض ہوا نظر نہیں دیوں گی اس بندے ایماندار استاد جی ہوں مکان نہیں بن سکتے پھر اس گل کیتی تو میرا دل منیا ہو سا کہ استاد جی ادھر تال دوپٹے بھی ہے ادھر تو دوپٹے آئے سن ادھر تو کوئی شہ ہی نہیں جد ادھر آیا میں پتر یارہ گنا وا ادھر جدو آیا یار گنا ونا پتا نہیں کون بچے دنیا خدا خدا سمجھی نہیں کھڑی اتے خدا ہوا اگریز نابا ہوں تو خدا کی گل کریے چیز اگریز بھی استعمال کر رہے ہیں بولنا رب واسطے ایڈے کافے بڑے کھڑے نہیں یہ رب جدو نپنا ہے نا رب ساندنی گل اگریز نہیں آخ سکتے کہ انگریز سورا اور دیا چیزاں استعمال کرنے رب کے خلاف تو نہ بول اگریز رب دیا چیزاں نہیں استعمال کرتے رب کے بھی ہیں لڑتے بھی ہے قرآن کی بےتی کرتے ہیں کیا سہ دے کہ انگریز کرنی گل اگریزوں نہیں کر سکتے کہ انگریز سورو نال رب دے خلاف بول نال رب دیا چیزیں استعمال کر شرم تو کرو بگار لیکن این گل اگریز کرتے یہ سورا کی نشانی یہ منافقات کی نشانی رب گلپنا پھر میرے گل کی جا گل کر سمان اپنے واسطے نہ ترقی سمجھے شا نہیں سوچی نبی پاک فرمایا اللہ تعالی دے بندے نہ فرمان بن جانے نیمتا آم ہو جی ربن ہولی ہولی آداب نپنا چاہتا ہے حضور یہ فرمایا اور سوسائڈی بند بخت آسانیا ترقی حضور فرمایا سببان ترقی شیتان متمین رکھ کے مرونا چاہتا ہے ہے وہ حدیث قرآن کے پچھے لگ کے یار کرتوت کرتوت میرے ادا لیکن شیسان ڈرن نہیں دا مطمئن رہے سب ترقی آئی تیرے رحمت آئی تابا بڑا دور تک پہنچ گیا تیرے پیو دے پیچھے رہ گیا تا اگے نکل گیا اگے نکل کے تو موج کرا چاہتا ہے اگے نکل نکل کے سوچ اگے نکل اگان نہیں نکل گئے کہ دودھ پہنچ گئے بندے سڑے. اس ہاں اس واسطے میرے عذاب ازاب رحمت کا جنو مل جائے سمجھ دکھا اندھے گھر جنہ سوکھا جا جرابان گھٹا کم گا سمجھ وی رحمت دع کروالا کا سانو اسلامی میرا پڑھیا کروا کرنا پیا سی سنت ثابت نہیں تو کر سان دس کی سنت ثابت <سؤال> نہیں <تسن> یہ <دلال ثابت سؤال> روایات جو آ گئی ہادیس باہر پہچانے بلکہ اس جہل کے پر پتہ نہیں کہ اس دعا صحابہ نے اس دعا بارے اس تک آخیا کہ قرآن پاک بھی آیاد سن بعد دی تلاوت منسوخ ہو گئی تلاوت منسوخ ہو گئی یہ اللہ ہمارا رسکائی موقع اس دعا اس درجے کی سی کسے تھان آیا کہ اس کا جہاز جاری رہے گا صرف حضور نے فرمایا ال جہاد ماضن القیام جہاد یو تک یوم قیامت تک فرض رہنا ہے یعنی کیا مطلب کہ جہاد منسوخ نہیں ہے حضور دی حدیث کا یہ مطلب ہے مسلمان چڑھ سکتے کسی دور جہاد ہاں جہاد دیا کئی قسم تلوار والا جہاد مسلمان چھٹ سد کسی دورے لیکن جہاں زبان والا جہاد ہے نا اے حضور سرکار دی امت دے کچھ لوگ مسلمان ضرور کرتے رہیں گے اور یہ جہاز ہی سنیا وادیاں سنی اللہ تعالی کے فلن بہترین جہاد جابر سلطان کو کلما حق کہنا ہے اور جناب کفر دے، یہود دے نظام دے خلاف بولنا ہے سب تو بڑا جہاد ہے اور اے hmm! جہاد حضرت صاحب کے درویش ہی کرتے ہیں یہ کبلا بابا جہاز جہاز افتخار چودھری آیا کازلو سارے گیمنڈ وہ جہاں آنے والی دا دربار چمنا شرک مطلب دے ہاتھ چومنا شرک افتخار چودھری گی چمن ڈا اخبار فوٹو آئی ہے گڈی چن میں جی. کہا کیوں <سؤال> بھائی مانو یہ وہی چیف جسٹس ہے جن نے اپنی ساری زندگی کفر انگریز کا قانون سپریم کورٹ چلایا ہے اور نبی پاک نے خود پران فرمانا ہے ملم یا فرون جو خدا کے قانون اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں قرآن کافر بھی بنتا ہے فاضق بھی بنتا بنتا میری گی چمن داتا دربار ملفا چا چی مشک بن جگہ سامنے جی سامنے والی دیوار مسجد کوئی نقش نگار نہیں ہونے چاہیے بند مصروف ہو کئی بار میں اپنے نال کھڑوت بھی سامنے فوٹو تو نماز وہ فوٹو ویکن لگ پہ خیال بدل جاپس اچھا اچھا پر جڑا بندہ گزرتا پیا اس وہ نہیں اگر گزر ہے کانڈ کر کے اس کی توجہ اس پاس نہیں پی باقی تاری گی ہے قرآن پاک اگر چھپیا ہوئے شیشہ نہ ہو دوسری الماری اس طرح جی غیر محرم کندر اس مولی دیا دیا سویا تھے سورے شانا بشانا ادھر موئی ایڈی سختی کرنی تو جیندی الٹا شانا بشانہ چلیں گی تو ترقی ہوگی کیسی کم بختی ہے جین موڈا آئی جینی کا موڈا لگے گا تو ترقی مار گئی ہوں جی ای منجی کسی کا موڈا لگا تو ترقی سے رکاوٹ پی جی بے وقوف بندے کی نشانی ہوتی ہے وہ ہدوں کدی اگان ٹپ جی پشا ٹپ جی ہدا جی جی جہاز جہاز لوگ ایک قبر شریف کا کوئی کپڑا لیا کے دب چڑ جسے بزرگ کی جتی دب چرف آ جیو اے لنگر پانی کما والے اے صرف انہیں باہان رکھتے ہوئے جھوٹ اس طرح بڑا حرام ہے जारत ना एवं कबर बड़ा छड़न नहीं जिथे इस्लाम आखद जिथे शरीयत उड़ाओ ए ना भीत हो गई तो फलानी थान से कबर बड़ा छोबर बना चढ़ावे छड़न उंगर पकना शुरू हो गया तो रोटी पानी एक कजाब लोग झूठे लोग हो गए जिड़े अज कल निया अजकल कमाई है सौखी हां फैक्ट्री च कमा औखा بھائی ویکو نا ہوں میرا مطلب ٹپ ٹپدا دس بندے بھی روپیہ ایک ایک پا دام کہ نہیں پھر دیگ پکڑی شروع ہو گئی بندے آمنے شروع ہو گئے اسی طرح میلہ لگتا لگتا لگتا وہ جڑے اتنے ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں کا واہ وا سریا رہ لان کر کے اسے واسطے وہ کوڑ مار کے آتے نے لو جی بابا جی گئے بابا جی لنگ گئے سن بابا جی گئے سن یار اے اللہ سے بندے یہ سب شیتان سے قبر بن گئی یا ٹپ گیا تو قبر بن گئی ٹپڑ قبر کا کی طلب کسی تھان سے بہ کسے تھان سے بزرگ اللہ تھان برقتاری اگر کوئی بندہ اس محفوظ رکھتا ہے کہ یار سیالہ پیارا بیٹھا سا میں محفوظ رکھنا کسی کا پیر نہیں آؤ دینا یہ ایک لکھی رام پتر یہ سب اسباب آزاد انہوں تو بچوں جھوٹ خرزاب مولی تکھا گے کہ یہ سب جہ جی یہ اکش جی یہ تصویر نہیں خبیرسان پتا ہی کون بھی اصل یہ سارا کچھ جو حرام ہے واسطے حرام ہے کہ اللہ تعالی دی مخلوق دی دی جاندار, دی اے اے جاندار دی بنا کے پوری مشابت رکھائی جاندی ہے نبی پاک سرکار نے سخت عذاب دا سبب قرار دے یہاں مولبیاں کے جھانسے نہ ہو نہ یہ سب وہ انگریزی ملانے کوئی بھی یاد رکھنا میری گل اے دے اندر اسلام دا مزاق ہے استحزا ہے جدوں جدو قبر دا ادا دکھاؤ گے تے جہے انگریز نے یا جن پاٹ ادا کرنا ہے وہ فرشتے بن گے ایمان دسو کمینا کافر پاک فرشتے دی شکل بن پھر پاک فرشتے نس شکل چھاؤ گے فرشتے اللہ دے ج انہوں کی تو شکل ہی شکل یہ فرشت مزاق اللہ تالا آزاد دل کرنا دلیر اللہ کے عذاب کو نڈر کرنا کہ لوگ سمجھ گے یار جی آل چی ہونا ہے یہ تو خیر مل پہنچا لیں گے رب تالا کا آزاد قبردار ایک سپ ایک سپ آج ڈنگ جنگ مارد حدیث پا کے چاہتا ہے بندہ ختم ہو جائے پھر جڑتا اور حدیث پا کے چاہتا ہے کہ وہی سپ اگر خالی سوک مارے زمین کے سبزہ اگنا بند ہود ادا جہا ایلان سکر اس کو مزاح کر دفڑے سیٹا ویخن والے نکاح نہیں رہنے ہاں مرتد نکاح نہیں رہنے جنیاں کوئی حضرت آکوبل کوئی نبی پاگ فلم ہے یا اس طرح دیا جنیاں فلما ہے نبیاں رسولاں جنت دو قبر سب ویکن والے کافر مرتد نے جڑے جڑے ویکن گے اپنے نکاح دوبارہ اگر کی کر کے نکاح دوبارہ کرنا سکنا کہ حرام میں ادھر آ کرتا کہ میں روک لوا جا نکر دیا خدا آپ پیٹے گا آپ لہنتیں پہن گیا قیامت خدا تو عذاب لین گے ہاں جی بھائی جہاں کو بٹھے درویش نے یہاں کم ہی اللہ تعالیٰ فضل اللہ تعالیٰ دے مبارک نام دے محفوظ کرنے رہنے کے نو محفوظ کرنا وہ پوچھ رہے کے کہ آغذ اشتہارات وغیرہ چھاپ کے کندا چلا یہ وہ اے حضرت صاحب ایڈی وی توہین کہ جڑی جی حد بیان تو باہر ہے کہ ادھر ٹٹی دی نالی ہے تو ادھر اشتہار ہے اللہ رسول کے نام دا خدا دا پینا پتہ نہیں تھا کچھ لاب آنے یار یارو کوئی جلسہ نہ دی عزت ہو جائے یہ جلسیا